قال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين یجاہدون فی سبیل اللہ ولا خاف علومت فضل اللہ میشا و اللہ واسن علیم اللہ تعالیٰ سے ہم سب استقامت کی دعا کرتے ہیں ہدایت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے مگر ہدایت سے بڑی نعمت استقامت ہے ہدایت مل جائے اور اس پر استقامت نہ ملے اس ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ایمان ملے اور ایمان پر استقامت نہ ہو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں بلا تم تمنا اللہ ون مسلمون اسلام اس دن چاہیے جس دن موت ہے اللہم من اللہ ممن آہ منا تاہ الاسلام ومن اسلام منا فَتَوَفَّهُ فتوفاہ اے اللہ تو جس کو زندہ رکھ ہم پہ اسلام پہ زندہ رکھ اور جس دن اس کی موت کا دن آئے اس کی موت کا وقت آئے فَتَوَفَّهُ فتوف فاہو اے اللہ اس کو ایمان کی موت عطا فرمانا یہ اس مردے کے لیے دعا نہیں ہو رہی ہوتی اس وقت جو مرے تو ایمان پہ مرے جو جی تو اسلام پہ جی جنادر رہے ہیں سامنے میت پڑی ہے اکثر لوگ تو میت کے لیے دعائ نہیں کرتے وہ تو بعد میں ہوتی ہے اللہ مخفر اللہ کتنے لوگ ہیں میرا خیال ہے کوئی پچاسی نبے فیصد لوگ ہیں جو میت کی طرف مخاطب ہو کے نہیں کرتے اللہ اغفر و ومیتنا یہ تو سب کے لیے ہے اے اللہ ہمارے زندے بخش دے ہمارے مردے بخش دے یہ تو سب کے لیے ہے ہمارے چھوٹے بخش ہمارے بڑے بخش ہمارے ظاہر بخش ہمارے غائب بخش اللہ جو زندہ ہیں اسلام پہ زندہ رکھ جو مر گئے تو ایمان کی موت ہے نا یہ ایک اجتماعی دعا ہے اور اس میں بھی زندہ لوگوں کا تذکرہ پہلے ہے اور مرنے والوں کا تذکرہ اللہ اغفر لہائی گی من اللہ ممن اللہ تعالیٰ نے یہ دین زندہ لوگوں کا بنایا ہے یہ مردوں کا دین نہیں ہے ہمارے معاشرے میں یہ دین جس پہ ہم چل پڑے ہیں میرے بزرگوں بھائیوں میری بہنوں اس دین کا سارا نچوڑ مردے پہ نکل آتا ہے قرآن زندہ کے لیے مردہ کے لیے نہیں ہوتا کیا ہے آپ تو فوراً کہیں گے زندہ کے لیے معاشرہ کیا کہتا ہے کس کے لیے میں حافظ آباد میں اسی جگہ رات کو قرآن کی آواز آئی اور بڑی اچھی آواز آئے اسپیکر میں سے نا پوری رات قرآن کی آواز آئی میں نے صبح لوگوں سے پوچھا یہ کیسا کیسی خوش قسمت بستی ہے جس میں ساری رات بچوں نے قرآن پڑھا قاریوں نے قرآن پڑھا یہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں چودھری مر گیا ہے اس کی قبر پہ ٹینٹ لگا ہے اس کی قبر پہ سپیکر لگا ہے تین دن کے لیے قاری بلائے گئے ہیں جو تین دن تک قرآن پڑھنا بند نہیں کریں گے یہ گھروں میں قرآن پڑھا گیا یا قبرستان میں قبرستانوں میں قرآن پڑھا گیا گھروں میں قرآن نہیں مردے کو قرآن دیتے ہیں اس مردے کو میں نے سو قرآن دے دیے اس مردے کو ہم نے پچاس قرآن دے دیے مسلمانوں زندہ کو ایک قرآن دے دو کہتے ہیں غسل کس طرح کرنا ہے جب میں ہم لوگوں سے ملتے ہیں وہ مردے کے غسل کو زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں زندہ کے غسل کو مردے نے غسل کیوں میں دے دیں ہاں ضرور پوچھو یہ بھی صحیح مسئلہ پوچھنا چاہیے مگر اس سے زیادہ کیا پوچھنا چاہیے زندہ غسل کس طرح کرتا ہے مردے کو زندگی میں ایک دفعہ غسل کرنا ہے اور زندہ کو ہزاروں دفعہ گسل کرنا ہے مگر ہمارا سارا دین جو اصل دین نہیں جو رواجی دین ہے جو رسمی دین ہے جو معاشرے نے بنا دیا وہ زندوں کے متعلق ہے مردوں کے متعلق اس کو کپڑے کفن سنت کے مطابق دینا ہے سفید کفن دینا ہے رنگ والا نہیں ہوگا ایسے بند باندھنے ایسے گرے باندھنی ہیں یہ زندہ لوگوں کے لیے مرے لوگوں کے لیے کپڑے کا سنت کے مطابق ہونا ہمیں اکثر لوگ پڑھاتے ہیں بتاتے ہیں یہ میسج روز آ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ مر کے ہی کچھ لوگ مر کے ہی مسجد میں آتے ہیں آتے ہیں کہ لائے جاتے ہیں آتے نہیں ہیں اپنے پاؤں پہ نہیں آتے لوگوں کے کندھوں پہ آتے ہیں زندگی میں مسجد میں نہیں آتے زندگی میں مسجد میں نہیں آتے ان کو کوئی مسجد میں لے کے آتا ہے اعلان ہوتا ہے فلاں مسجد میں فلاں کا جناد ہے آنے والا بھی مر کے مسجد میں آتا ہے اور لانے والے بھی اکثر کب مسجد میں آتے ہیں وہ فرض نماز کے لیے نہیں آتے وہ مردہ کے لیے آتے ہیں وہ اپنی زندگی کے لیے نماز نہیں پڑھتے وہ کسی کے مرنے کے لیے نماز پڑھتے ظہر زہر کی نماز میں دو سفے ہوں اور جنادے میں پچیس صفحے ہوں گی میں کسی کے جنادے پڑھنے پہ شک نہیں کرتا نیتوں کا جاننے والا اللہ ہے مگر یہ مسلمان اگر اسلام کے اوپر ہو تو اس کا پہلا فرض کون سا زہر پہ ہے، یہ فرض عین ہے اس کے بغیر چھٹکارہ نہیں ہے جنازہ تو فرض کفایا ہیں. گاؤں میں دس بندے بھی پڑھ دیں گے تو پورے گاؤں کا ہو جائے گا مگر نماز تو ایسا عمل ہے کہ یہ بڑوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ بچوں کا مسئلہ ہے واحد اسلام کا ایسا حکم ہے جو بچوں کو دیا گیا سات سال کی عمر میں نماز کا حکم دیا جائے گا دس سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھے گا تو اس کی پٹائی ہوگی مگر کیونکہ رواج بن گیا جنادا پڑھنے لاہور پہنچنا ہے جنادہ پڑھنے میاں والی جانا ہے جنادے کے لیے خوشاب جانا ہے جنادے کے لیے منڈی بہود فیصلہ آباد جانا ہے اور فرض نماز کے لیے سات محلے میں مسجد ہے جنادہ پڑھنے کے لیے فون آ رہا ہوتا ہے فوت ہو گیا بندہ پوچھتے جنادہ کب ہے اس کا بیٹا انگلینڈ میں رہتا ہے اس کی فلائٹ کا کنفرم ہوگا تو پھر جنادا پڑھنے کے لئے برطانیہ سے بھی پہنچتے ہیں جنادہ پڑھنے کے لیے کراچی سے آتے ہیں اور فرض نماز کے لئے فجر میں سوئے ہوئے کسی کو پرواہ نمازیں ہو رہی ہیں ازانے ہو رہی ہیں معذر کہہ رہا آل حیا کہہ رہا پد قامتی سلاح پد قامت لوگوں نماز کھڑی ہو گئی نماز قائم ہو گئی یہ کیا کہہ رہے بھی کاروبار ہے ابھی نیند بہت آئی ہے مجھے ایک آدمی کہتا کپڑے نہیں صاف میں نے کہا نہیں میرے بھائی فکر کرو دل نہیں صاف دل ٹھیک ہو جائے کپڑے تو خود ٹھیک ہو جائیں گے دل مسجد کی طرف آ جائے تو کپڑے تو خود صاف رکھے گا یہ دل کی خرابی ہے کپڑوں کی خرابی نہیں ہے کپڑوں کا بہانا نہ کرو ہم اپنے دلوں کو دیکھیں ان دلوں میں وہ میں جو حدیث میں آتا ہے جو لوگ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن وہ نماز پڑھنے والے ان کا نام آیا ہے یا یہ آیا کہ ان کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے دل کے بارے میں کہا ہے کہ عمل کے بارے میں ان کے دل کے بارے میں کہا ہے ان کا دل مسجد میں پھنسا رہتا ہے ان کا دل مسجد میں پھنسا رہتا ہے جس کا دل پھنسا ہوتا ہے اس کا بدن خود پہنچ جاتا ہے یہ جو جسم ہے نا یہ دل کے کہتے کھانا کھا لے وہ یہ کہتا ہے کہ پیٹ کھا ہے کہتا ہے دل نہیں چاہتا وہ دل کی بات کرتا پیٹ کی بات نہیں کرتا اسے کہتے میرا بڑا دل چاہیے دل نے کھانے کھانے زبان نے دانتوں نے پیٹ نے مگر وہ کیا کہتا ہے میرا دل چاہ رہا ہے میرا دل چاہتا ہے آج میں آپ کو ملوں میرا دل چاہتا ہے آج میں لاہور جاؤں میرا دل چاہ رہا میں کتاب پڑھوں آج میرا دل اداس ہے وہ مسلح دلوں سے سیدھے ہوتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے اور جب یہ بگڑتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے اور وہ کیا چیز ہے اہل قلب وہ دل ہے اور فرمایا تقوی کے بارے میں تقوی ایمان کہا تکوا ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا, ہا ہونا اپنے سینے کی طرف, اپنے دل کی طرف کہا تقوی عمل نہیں ہے تقوی دل ہے تو لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آتے غسل کہتے ہیں اس کا اس کی تہارت صحیح کرنا وہ زندے کو بھی کہا تھا کبھی اس کی داری میں خلال کر دو اس کے انگلیوں میں خلال کرو کوئی جسم کا حصہ خشک نہ رہ جائے غسل دینے والے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. بیری کے پتے لے کے آؤ خوشبو لے کے آؤ دے پڑھنے والے بڑی دعائیں کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور یہ گواہیاں سنے گا مگر میں پوچھتا ہوں کیا زندگی میں اس کا سودا کیا اللہ تعالیٰ بخشتے سب کو سب مسلمانوں کو بخشے مگر جو جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے کیا اس کا جنادہ ہے میں کوئی عالم نہیں ہوں میں کوئی مفتی نہیں ہوں مگر علما کو پڑا ہے جو زندگی میں بے نماز ہے اس کے جنادے کا کیا, کیا, کیا, کیا حیثیت ہے اور آگے بتاتے ہیں لوگ کچھ عورتیں زندگی میں پردہ کرتی ہیں کہ مر کے لوگ ان کو پردہ کرواتے ہیں خود وہ پھر بھی نہیں کرتی ہیں. جب مر جاتی تو کیا کہتے ہیں او بھائی قبر سے پیچھے ہو جاؤ جو اس کا چچا ہے تایا ہے مامو ہے خامد ہے بھائی بیٹا اس کو قریب ہونے دو باقی ساری برادری محلہ ذرا پیچھے ہو جاؤ عورت کو دفن کر رہے جب مردوں کا چہرہ دکھاتے ہیں تو مسجد میں عورتوں کا کیوں نہیں دکھاتے وہ پرسوں تک تو وہ گاؤں میں ایسے پھر رہی تھی بازار میں ایسے ہی پھر رہی تھی اسکول کالج میں ایسے ہی جاتی تھی شادیوں میں بے پردی ہوتی تھی آج پردہ کیوں ہو گیا کہتے ہیں یہ دین ہے یہ کیا ہے کیا یہ دین صرف مردوں کے لیے ہے کیا یہ پردے صرف مردوں کے لیے ہیں کیا یہ نمازیں صرف مردوں کے لیے ہیں کیا یہ قرآن صرف مردوں کے لیے ہے گٹھلیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں پڑھتے ہیں اور یہ صرف مردوں کے لیے پڑھنی ہے گٹھلیاں کے زندے نے بھی کبھی گٹھلی پڑھنی ہے کلہو اللہ اُل اود بب فلق یہ زندہ کی دعائیں کہ مردہ کے لیے اور سورہ فاتحہ کو مولویوں نے مردوں کے لیے بنایا کہ زندہ کے لیے فاتحہ پڑھو اور فاتحہ صرف زندہ کے لیے اتری ہے کہ مردوں کے لیے اتری ہم نے سارا دین مردوں کو دے دیا ہم نے سارا دین مردوں کو دے دیا سارا دین مردوں کو دے دیا تو میری جو گزارش تھی میرے مسلمان بھائیوں مومنوں اس تقامت کی دعا کریں یا مقلب القلوب سبت قروب اے دلوں کو قابو کرنے والے دلوں کو پھیرنے والے اے دلوں کے بادشاہ ہمارے دل کو اپنے دین, دین پہ پکا کر دینا اے اللہ ہمارے دل کو اپنے دین کے اوپر پکا کر دینا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ نیکی کرتا ہے نیکی کرتا ہے نیکی کرتا ہے صرف ایک ہاتھ ایک بالشت جنت سے رہ جاتا ہے اور اس وقت میں اس کے منہ سے کوئی کلمہ کفر نکلتا ہے کہاں پہنچ جاتا ہے جہنم کے گڑوں میں ایک بندہ گناہ کرتا ہے گناہ کرتا ہے گناہ کرتا ہے, گناہ کرتا ہے حتا کہ ایک بالشت جہنم سے دور ہوتا ہے اور اس کے منہ سے کلما خیر نکلتا ہے اللہ کا نام نکلتا ہے وہ کہاں پہنچ جاتا ہے چنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فوت ہو رہے سر پہ کھڑے اور کیا کہہ رہے چچا تو میرے کان میں کلمہ کہہ دے میں قیامت کے دن اللہ تعالی سے اس کے بارے میں جھگڑا کر دوں گا اس وقت بھی تو کلمہ کہہ دے یعنی آخری لمحے جو کلم ہے وہ کام آ جاتا ہے کہا چچا میرے کان میں کہہ دے میں اللہ سے اس کے بارے میں جھگڑا کروں گا میں اللہ سے بات کروں گا اس وقت بھی اپنے رشتہ داروں کو دیکھا چچا نے اور یہ رشتہ دار بڑا مسئلہ ہوتے ہیں یہ برادریاں بڑی مسلے ہوتے ہیں لوگ نیکی کرنا چاہتے اور کیوں نہیں کرتے برادری کا مسئلہ ہے دوستوں کا مسئلہ ہے رشتہ داروں کا مسئلہ ہے اور یہ کیا کہیں گے مجھے ایک آدمی کہنے لگا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ کہتا دل چاہتا داری رکھوں یہ مصیبت معاشرے سے ڈرتا ہوں دل چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے جاؤں لوگ مجھے مولوی کہیں گے دل چاہتا پانچے اوپر رکھوں نیچے رکھنے سے جہنم میں جائیں گے لوگ کیا کہیں گے دل چاہتا ہے کہ سود چھوڑ دوں بچے کیا کہیں گے شادی دل چاہتا ہے سادگی سے کروں کوئی نہ ناچے کوئی نہ گائے کوئی بے پردگی نہ ہو لوگوں سے ڈرتا ہوں ایسے لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے جس طرح اللہ تعالی سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح لوگوں سے ڈرتے ہیں اس طرح لوگوں سے ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے وہ جی لوکاں نے بھی تو کو رکھنا نا ہوں برادری نا دے جی بھی تو چھٹ نہیں در سکتے جی یہ بھی تو یہاں ہی رہنا نا جی اتے جینے جی, جی, جی میں انہیں کہنا وہ فوتگی ہو جاتی ہے ہدیسے پوچھتے کہ برادری پوچھتے ہیں کتنی خوشی ہوتی باپ کے مرنے کے اوپر کہ اس کی قبر پہ کیا ڈالتے ہیں؟ پھول کسی سے پوچھو بھی تمہیں کیا خوشی چڑھی ہے کہ اس کے اوپر پتیاں اور پھول پھینک رہے ہیں یہ تو خوشی کی علامت ہے ظالم تمہیں کوئی اللہ کا خوف نہیں آ رہا کہ تم اتنے خوش ہو کہ اس کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں؟ پھول کس کی علامت ہے کہتے ہیں ہم نے پھول پھینکے اور آواز بنا ہوا ہے ہر بندہ اپنے باپ کی قبر پہ, پہ پھول پھینک آتا ہے ساتھ روئی جائے گا ساتھ پھول پہنکی جائے گا ساتھ روئی جائے گا اسے پوچھو حدیث میں لکھا کہتا لکھا نہیں ہے لوگ کہتے تو چچا نے اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھا وہ بھی کھڑے تھے کہ اگر مجھے ان کی باتوں کا ڈر نہ ہوتا میرے بھائیوں اس بات کو یاد رکھنا کہنے لگا اگر مجھے ان, ان رشتہ داروں کی باتوں کا ڈر نہ ہوتا میں تیری آنکھوں کو کر دیتا اگر مجھے ان کی باتوں کی پرواہ نہ ہوتی یہ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے دین چھوڑ گیا اگر مجھے یہ فکر نہ نہ ہوتی میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا دل چاہتا تھا دل چاہتا تھا لوگوں سے گھبرا گئے قریش سب کا کیا مسئلہ تھا کہتے تھے ہمارے باپ دادا دین ہے تم نئی باتیں کرتے ہو آج بھی کتنے مسلمان حدیث سن کے آیت سن کے اسلام سن کے صحیح مسئلہ سن کے عمل کیوں نہیں کرتے کہ پھی جی دادی جی چاچا جی تایا جی سارے بڑکے سارے رشتے دار وہ تو انج کرتے ہی نہیں سنسی نمی گل کر یہ جملہ کل بھی تھا اور یہ جملہ اسے کوئی آیت ہے یہ حدیث ہے یہ قرآن ہے تیری گلا صحیح نے بڈے بڑھ کو غلط سن سارے قریش کو سارے مکے والوں کو یہ چیز تباہ کر دی. ہم نے تو اپنے ماں باپ کو یوں کرتے ہوئے دیکھا ہم نے تو اپنے بڑوں کو یوں کرتے دیکھا ہمارے ماں باپ تو یوں نہیں کرتے تھے خاصا اساتر الاولین اولین یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں اور ہیں یہ تم کیا بتا تمہاری بات ہی نہیں ہے تو ایسے نہ کرنا آخری لمحہ آخری لمحہ ایمان چاہیے آخر تک اسلام چاہیے اور اسلام پہ استقامت چاہیے مسلمانوں آخری وقت بڑا اہم ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ جا رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق کتاب فرمائے ایک شخص رستے میں ملا یہ شخص بھی کیا آدمی تھا جب سات میں رضی اللہ مسلمان ہوئے نا اپنے قبیلے کو بلایا کا جو اثر تک مسلمان ہو جائے گا میرا اس سے تعلق ہوگا اس کا مجھ سے تعلق ہوگا ہمارا میل جول ہوگا ورنہ ہم سب اس کو چھوڑ دیں گے جو اثر تک مسلمان نہ ہوا کیسا زبردست قبیلہ تھا ایک آدمی کے سوا سارے لوگ مسلمان ہو سارے قبیلہ مسلمان ہو گیا ایک آدمی رہ گیا اس کا نام تھا اسیرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارکے میں ہیں اور اشیرم آ کے ملا صاحب اس کو پیچھے کرنے لگے آپ نے کہا آنے دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں جاتے ہیں کہا میں جہاد پہ جاتا ہوں کہا اگر میں بھی جاؤں تو فرمایا اگر غازی ہو تو اس طرح شہید ہو تو اللہ کی جن کہا مجھے تلوار نے اسلام قبول کیا کہا نہیں ابھی اسلام نہیں قبول کیا میں نے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اسیرم پہلے مسلمان ہو جا اسیرم نے اسلام قبول کیا اور رضی اللہ عنہ ہو گئے صحافی رسول ہو گئے اور سفر میں ساتھ گئے اور جب جنگ شروع ہوئی تو مارکا شروع کر دیا نہ نماز کا وقت آیا نہ رمضان کا وقت آیا نہ حج کا وقت آیا کچھ بھی نہیں آیا اب مارکے کے آغاز میں مارکے میں اور شہید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیرم کو دیکھا کہ وہ میلا کلیلہ و اجیرا کہ کیسا خوش نصیب آدمی ہے تھوڑا سا عمل کر کے کتنا اجر پا گیا آخری عمل تھا آخری عمل تھا آخر تک دین پہ رہ جائیں آخر تک دین پہ رہ جائیں آیت میں نے خطبے میں پڑھی یا یوہل دینا آمانو من تدا بالکل منتی نہیں بہت سارے لوگ ہوں گے ایمان پہ مگر مرتد ہو جائیں گے میرے بھائیوں ہم کیا چیز ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہونے والے جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو فتنے ارتداد ہوا تھا منکرین زکوط پیدا ہوئے تھے جھوٹی نبوتیں پیدا ہوئی تھی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کو آنکھوں سے دیکھا زکوت کا انکار کر گئے قبیلے شامل ہونے والے واپس چلے گئے اور نئے نئے نبیوں نے اپنے نام لینا شروع کر دیا تو اللہ تعالی سے استقامت مانگی اللہ تعالیٰ کہتے یا یو دینا آ منو مین کو من دینی ایمان مالو جب تم میں سے کچھ لوگ دین سے مرتد ہو جائیں گے دین چھوڑ دیں گے دنیا پہلے ہوگی یا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے علامات میں آخری زمانے کے لوگوں میں انسان اپنے دنیا بچانے کے لیے اپنا دین بیچ دے گا دنیا بچائے گا کاروبار بچائے گا گھر بچائے گا وہ اپنی دنیا کی چیزیں بچائے گا دین نہیں بچائے گا دکان بچائے گا کہ نماز وہ خبروں کا ٹائم دیکھے گا ہے قرآن کا موبائل بچائے گا یا قرآن دونوں میں سے بہتر کس کو سمجھے گا منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے دل سے پوچھیں اس کے چوبیس گھنٹے میں اللہ کے لیے زیادہ ہے یا دنیا کے لیے اس کے چار بیٹوں میں پانچ بیٹوں میں آٹھ بچوں میں دین کو زیادہ ملے یا کالج کو مجھے ایک آدمی کہتا کالج بھی تو دین ہے میں نے کہا جناب ہوش سے بتائیں اگر کالج میں قرآن پڑھتا تو مبارک ہو اگر اس کے کالج نے اس کی نماز اس کو نہیں چھڑائی تو اس کا کالج اس کو مبارک ہو بہت اچھی بات ہے وہ انجینئر بنے ڈاکٹر بنے اور اگر قرآن کی قیمت پہ بنے نمازیں چھوڑنے کی قیمت پہ بنے جھوٹ بولنے کی قیمت پہ بنے بیٹیاں بے پر ہو کے بنے اور لڑکیوں لڑکوں کے اختلاط پہ بنے تو آپ اس کو دین کہہ سکتے ہیں ہم اسے دین نہیں کہہ سکتے ہیں بیٹی کی شادی ہو جائے اور اسے قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہ آتا ہو اور بیٹا باپ کے جنازے میں کھڑا ہو اور اس کو اللہ مخفر اللہ آپ ان یہ لفظ کہنے نہ آتے ہوں بٹ بیٹا باپ کے کو دفن کر کے قبر پہ کھڑا ہو اور وہ کہہ سکے اللہ مسبت ہو بالقول ثابت وہ باپ کی اس تقامت کی دعا نہ کر سکے قبر پہ وہ مال بھی ڈھونڈتا پھرے وہ کوئی مال بھی آ کے میرے پیو دی دعا کر دے باپ تیرا مرا ہے دعا کوئی اور کرے گا ہمارے بھائی ہیں حارث بہت سارے بھائی جانتے طلبا کے ہمارے مسکول رہے ان کی والدہ فوت ہوئی پچھلے دنوں فیصلہ باد میں کہ لیں گے کہ میرے ابا جی کا مجھ سے کوئی اختلاف ہو گیا مولوی آئے کئی قسم کے ابا جی کے بھی مولوی آ ہماری جماعت کے بھی آ تو میرے ابا جی کہ لیں گے کہ جنادہ تم پڑھا سکتے ہو صرف پڑھنا کوئی اور نہیں پڑھائے گا اگر تم کو تمہارا کو مولوی تو یہ نہیں ہوگا ہاں تم بیٹے ہو میں تمہارے آگے نہیں کچھ کہہ سکتا کہتا میں نے ماں کا جنادہ پڑھایا زندگی میں ایسا لگا کہ پہلا جنادہ ہی آج پڑھا ہے پہلے جتنے پڑے تھے وہ, وہ نہیں مجھے سمجھ آئے جس دیر ماں کی میت سامنے پڑی تھی اور دعا کر رہا تھا پتہ لگا کہ جنادا کہتے اللہ کا ترلہ ہوتا کیا اللہ کی منت ہوتی کیا واسطے ڈالتے کس طرح بخشش کی اپیلیں ہوتی کس طرح رہائیاں مانگتے کس طرح کہ اللہ اس کو رہائی دے دینا مانگتے کس طرح کہتا ہے پہلی دفعہ پتہ لگا جنادے کے کی لفظ کے جب ماں سامنے پڑی تھی یہاں ندا شروع بعد میں ہوتا اور ختم نہ پچھلوں کو پتا نہ اگلوں کو پتا تو ایسا مت کریں ایسا مت کریں وہ کچھ دین پہ آ جائیں سارا سارا دن گھروں میں گانے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے آپ بھی پریشان ہوتے ہوں گے ہمارے بچوں کو عربی کے لفظ زیادہ آتے کہ ہندی کے میں بھی آپ ہی کا آدمی ہوں میں آپ سے کوئی الگ نہیں ہوں میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں ہمارے بچے عربی پڑھے تو زیادہ سمجھتے ہیں یا ہندی کوئی اردو نہیں کہہ رہا ہندی کہہ رہا ہوں دونوں میں سے بہتر کس کو سمجھ لیتے ہیں بچوں کی بات کر رہا ہوں پچاس سال میں مسجد میں آنے والا امام نماز پڑھے اسے کتنی نماز کی سمجھ آتی میں امام میں مقتدیوں کی بات کرتا ہوں اس ملک کے نبے فیصد اماموں کو وہ نماز نہیں پتہ جو وہ پڑھتے اس ملک کے نوے فیصد مولوی جب مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا ایا کا نعبد و ایا کا نستا اس المستقیم سراۃ المستقیم سراۃ اللہدینہ انتا وسلواد وتے کی بات زندگی بدل جائے اگر ان جملوں کا پتا ہو ربنا نا الحمد پتا ہو یہ ہے کیا سبحان ربی العظیم سبحان ربی اللہ اعلی یہ قوت کیا ہے اس میں ایک عادت ہے ایک روٹین ہے چلتی چلی جاتی چلتی چلی جاتی رٹے لگے ہوں جس طرح دو کا پہاڑا یاد ہے نا دو دار ایسے نماز یاد ہے جس طرح دنیا کے سارے سبق یاد ہے نماز اس سے مختلف نہیں ہے دینے والے کو نہیں پتا میںکب میں جب وہ سنتے جو رسول پہ نادل ہوا تم دیکھتے نہیں کہ ان کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوتی وہ سنتے ہیں قرآن اور رونے لگتے ہیں اور مجھے سچی بات ہے بہت ڈر لگتا ہے اللہ تعالی ہم پہ رحم کر دے سب پہ قاری قرآن پڑھتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کوئی یہ محفل قرات ہوتی نا یہ بڑے بڑے پروگرام کہ یہ آسمان ٹوٹ جائے گا یا زمین پھٹ جائے گی لوگ کہتے ہیں قرآن ہے تو بڑی بات ہے قاری پڑھیں الحاق کمل ہاق کا وما ادراکم کمل اور آگے سے کیا بات آ رہی ہے سبحان اللہ یا اللہ معاف کرتے وہ قیامت کا نقشہ بیان کر رہا ہے اور سننے والے کیا کہہ رہے؟ سبحان اللہ وہ فرون کا واقعہ بیان کر رہا ہے اس کا غرق ہونا بیان کر رہا ہے اور سننے والے کیا کہنے اچھا قاری بھی کیا کمال ہے وہ اور زور سے پڑتا ہے کلیا یون کا فرون لا آبد مات تلاوت ہو رہی ہے اور اگلے کیا کہیں سبحان اللہ وہ کیا الحق متقاصر زرتم المقابر اور آگے سے کیا آواز آ رہی سبحان اللہ مسلمانوں بس کر دو بس کر دو بس کر دو. نہ پڑھنے والے کو پتا میں نے کیا پڑھا اور نہ سننے والے کو پتا انمن اللہ ادا دکیر اللہ وجلق تلوب ہوں ادا تلیہ آیا تو زیادت ہوں ایمانہ اللہ ربی تو مومن تو وہ ہیں جب اللہ کی باتیں ان کے سامنے کی جائیں جب اللہ کی یاد ان کو دلا دی جائے جب اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جائے ان کے دل پگل جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت ہوتی ہیں زیادت ایمانہ ان کا ایمان بڑھتا ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے وہ قرآن سنتے ہیں اور ایمان کا لیول کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے تو ہم اللہ ان میں توکلون ان کا ان کے رب کے اوپر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ان کو صرف اپنے رب کی خوشنو دی چاہیے وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے جیتے انہیں دنیا میں کسی سے کچھ نہیں لینا انہیں پتا میرا رب میرے ساتھ ہے مجھے کسی بات کا غم ہی نہیں ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اللہ تعالی اگر میرا نفع کرنا چاہے میرے نبی نے بیان کیا ساری دنیا مل کے میرا نقصان نہیں کر سکتی ساری دنیا مجھے کوئی نفع دینا چاہے اور میرے رب نے میرے مقدر میں کوئی مصیبت اور نقصان لکھا ہے ساری دنیا میں ہٹا یہ تو اللہ کی طرف سے یہ تو تقدیر اللہ نے لکھا ہے میرا سنوارنے والا بھی اللہ ہے اور اگر میرا کوئی نقصان ہوا تو وہ میری میری تقریر میں میرے اللہ نے لکھا ہے میرا سیدھا کام وہیں سے ہونا ہے میری آسانی وہیں سے ہونی ہے بچوں کو قرآن نہیں آتا میرے ایک رشتے دار میرے گھر آئے چھوٹا بچہ کہنے لگے نا آپ نے بوجن کر لیا میری بلا میں ہم بھی کسی زمانے میں سب جانتے دیکھتے رہے میں کہوں یہ کیا نہ چاہتا ہے تو پھر اس کے بڑے نے کہا یہ کہہ رہے کہ آئے کھانا کھائے کہ ناشتہ کرے یہ کہنا چاہتا ہے باقاعدہ اس کے بڑے نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کو کھانے کی دعوت دے رہے میں سیال کوٹ میں پروگرام میں گیا اچھا بڑا پرنسپلس ٹیچر اسٹوڈینٹس کالج یونیورسٹی بہت لوگ اسٹیج سیکریٹری ایک کالج کا پرنسپل ہے خوشی ہوتی نا بندے کو زبان نہیں آتی ہوں کہتاب منچ پہ تشریف لاتے ہیں میرا اس نے نام لیا میں بیٹھا رہا مجھے ساتھ والا کہتاب جاتے ہیں میں نے کہا اس نے مجھے بلایا کہتا وہ کہہ تو رہے کہ منج پہ آتے ہیں اب مجھے بعد میں کسی نے بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے ہندی سے اتنی سچی بات ہے میں ایک بالکل آپ کو کہتا ہوں ہم نے نکاح پڑھائے اور بچوں نے ماں باپ سے پوچھا کہ پھیرے تو لگے نہیں شادی کس طرح ہوگی کیونکہ صبح سے شام تک جو منظر وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ نکاح نماز کا یا مندر کا وہ منڈک زیادہ دیکھتے ہیں قرآن میری باتوں پہ نہ جائیں حقائق کو اپنی نظروں میں لے کے آئیں میں تنقید نہیں کر رہا میں اسی معاشرے کا آدمی ہوں میں اپنی باتیں کر رہا ہوں میں اپنے لوگوں کے دکھ رو رہا ہوں میں اپنے معاشرے کی تصویر دکھا رہا ہوں اس کو کوئی پرسنل نہ لے بچے پوچھتے ہیں پھیرے تو ہوئے نہیں بچوں کو قرآن سے زیادہ ہندوؤں کی ویدے رام رام رام رام سادن کرتے مسلمانوں کہاں جائیں گے کہا مَنْ جب تم دین لو چھوڑ دو گے بازار بھرے اور مسجدیں خالی مجھے ایک آدمی کہتے ہیں لگ مین مسجدیں مسجدوں میں رش کم ہو جاتا ہے ان سے پوچھنے کیا ہوا کہتے سردی آ گئی نا سردی میں کم ہوتے ہیں لوگ اور گرمی آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے راتیں چھوڑتی ہیں سردیوں میں نماز کس لیے نہیں پڑھنی کہ صبح اٹھنا وزو کرنا کمبل سے نکلنا مشکل ہے اور گرمی میں نماز میں کیوں نہیں آنا کہ رات سجر کے وقتی تو نیند آتی ہے یہ بھی شیتان کا کمال ہے نیند بھی کب آتی ہے سب کو نہیں آتی بے فکروں کو آتی ہے جن کو فکر لگی ہے نا کہ میرا اللہ نراض ہو جائے گا فکر والا کبھی نوکری سے لیٹ نہیں ہوتا فکر والا کبھی پیریڈ مس نہیں کرتا فکر والا کبھی کالج کی اٹینڈنس سے آؤٹ یہ بے فکرے ہوتے ہیں فکر والے کبھی مسجد سے دیر میں نہیں ہوتے اور نماز کا تعلق روزوں کا تعلق حج کا تعلق عمر سے نہیں ہے صحت سے نہیں ہے موسموں سے نہیں ہے ایمان سے ہے ہم نے سو سال کے بوڑھے حج کرتے دیکھے اور سعودی عرب میں پیدا ہو کے قبرستانوں میں مرنے والے حدبت بغیر حج کے دیکھیں کہتے ہیں میں بھیڑ میں جاؤں گا تو میرا دم گٹ جائے گا وہ اسی اس دنیا سے چلا گیا میں رہ کے حج نہیں کر سکے مسلمان. ایک آدمی نے مجھے واقعہ سنا میرا, میرا وہاں پہ بڑا آدمی تھا کفیل تھا میرا کہتا ہم یہاں سے تر لے لیتے تھے پاکستان سے نوکری چھوڑو حج ہونے دو وہاں رہ کے اس نے حج نہیں کیا تھا ڈرتا تھا لوگوں سے ہم نے تربت میں ہم نے پنجگور میں ہم نے جیکا آباد سبی میں لوگوں کو روتے رکھتے دیکھا نہیں رکھے تو لوگوں کو مری میں سیر کرتے دیکھا رمضان میں اور کلفیاں کھاتے دیکھا رمضان میں اس کا موسم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا ایمان سے تعلق ہے نماز کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اس کا تعلق موسم کے ساتھ نہیں ہے ساری رات بھی کھڑا ہونا پڑے اسے پتہ اللہ نے بلایا کس طرح پیچھے ہٹے گا پتہ کون ہے کتنا پڑا وہ ذات ہے کتنی بڑی یہ خیال آ جائے کوئی ہے وہ ایک سپاہی کا ادھر آ جاتا کسی کی چھینک کر ایک سپاہی ہوتا ہے دو کروڑ کی گاڑی میں بندہ آ رہا ہوتا ہے کہتا رک جاؤ کہتا جی کیا غلطی ہوگی یہ نہیں کہتا کہ کیا پہلے پوچھتے کیا غلطی ہوگی دو کروڑ کی گاڑی سائیت پہ ہو جاتی ایک بندے کے کہنے پہ وہ رب ہے صرف احساس ہو جائے کہ کون ہے وہ احساس نہیں ہے کہ وہ کون ہے ایمان نہیں ہے کہ وہ کون ہے مجھے ایک آدمی نے کہا جو ایمان تمہیں بستر سے مسجد میں نہ لا سکا یہ قیامت سے جنت میں لے جائے گا جس ایمان سے مسجد کا دروازہ نہیں کھلا اس ایمان سے جنت کا دروازہ کھل جائے گا جس ایمان پہ تم یہ نہیں کہہ کہ سکتے اللہ مفت لی ابوا رحمتک سے اگلے دروازے کھلیں گے یہ تو مسجد سے نکلتے بھی تو کیا کہتے اللہ اس الکا اللہ میں تج سے تیرے فصل کا سوال کرتا یہ تو آتے بھی تو کہتے رحمت کا دروازہ کھول جن کی زندگی میں جملے نہیں ہیں جن کی زندگی میں دعائیں نہیں وہ کریں گے کیا وہ تو جاگتے کیا وہ سوتے ہوئے کیا کہتے ہیں کروٹ لیتے ہیں رات کو تھوڑی سی آنکھ کھلتی ہلکی سی کروٹ لیتے آنکھ کھلتی اس آنکھ میں بھی کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وح دہ لا شریق لا اللہ لاہک ولہ الحمد بہ الش قدیر اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا اللہ, اللہ وہ کروٹ لیتے بھی یہ کرتے پر نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جو دعا کرتا اس کی دعا کو اللہ تعالی قبول کر لیتے وہ تو کروٹ بھی جانے نہیں دیتے تو کروٹ میں بھی اتنا کچھ پڑ جاتے وہ تو رات کو کروٹ بدلتے آنکھ کھلتی اتنا کچھ پڑھ دیتے ان کا صبح کا آغاز بھی قرآن سے دعا سے اور ان کے رات کا اختتام بھی آیت کورسی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ کہتے کہتے ہی وہ سوتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو صبح موبائل لے کے اٹھتے ہیں یا کیا کہتے ہیں الحمد للہ بھی آہیانہ بادامات ما لے ہی نشور اللہ کا نام لیتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ان کو ساری چیزیں بعد میں وہ نماز کی فکر کرتے ہیں دکانیں بعد میں ہوگی تو کاج اس وقت میں جب تم دین چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم لے کے آئے گا یو ہیب ہوں ہو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں میرے بزرگوں بھائیوں اس جملے کو آپ نے یاد رکھنا ہے اللہ ان سے محبت کرتا اور وہ اللہ سے محبت کرتے اللہ مومنوں پہ بڑے نرم ہوتے ہیں صحیح ترجمہ کرتے ہیں مومنوں پہ بے حیثیت ہوتے ہیں مومنوں پہ زلیل ہوتے ہیں مومنوں میں ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی عزتن ان کا روب ان کی عزت کہاں ہوتی ہے کافروں پہ مسلمانوں میں ان کو کوئی نہیں جانتا یہ کون پتا ہے نا امام ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا حق کی پہچان کیا ہے کام ٹھیک ہو رہا ہے اس کی پہچان کیا حق ہے کہنے لگے کافروں کے تیروں کو دیکھو جس جگہ پہ آ کے وہ تیر لگ رہے ہوں گے وہ چیز حق ہوگی حق کو نہ دیکھو کافر کے تیر کو دیکھو جس کو وہ تیر مارے گا وہ حق ہوگا دنیا میں ایک ارب ستر کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں ساتھ اسلامی ملک ہیں کوئی مسئلہ نہیں دنیا کا ایک ہی مسئلہ بنا ہوا ہے اور وہ آپ ہیں اور ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے عمل کو قبول کیا وہی ہماری حفاظت کر رہا ہے وہی ہمارا رستہ دے رہا ہے انشاءاللہ ہم نے ان کاموں میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. اس اللہ کے فضل کو ہم نے تلاش کرنا ہے اور اپنی عبادت کو بہتر کرنا ہے اپنی اطاط کو بہتر کرنا ہے اور کاموں میں آگے بڑھنا ہے رسک جو اللہ نے مقدر میں لکھا وہ مل کے ہی رہے گا زندہ بھی رہیں گے اسلام پہ مریں گے شہادت پہ انشاءاللہ شاء اللہ جداکم اللہ خیرہ ما علی نلب